ہمارے سوشل میڈیا فیس بک کے پیج پر ایک سوال آیا ہے کہ کیا عام بندے کی فاتحہ کریں تو گھر والے کھا سکتے ہیں جیسے کچھ میٹھا بنا کر ابو کی فاتحہ کریں تو وہ ہم گھر والے بھی کھا سکتے ہیں دیکھیں امام علیہ سنت فتح و رضویہ شریف جیل نمبر نو پر فرماتے ہیں جل نمبر نو میں فرماتے ہیں عرف پر نظر شاہد کے چہلم وغیرہ کے کھانے پکانے سے لوگوں کا اصل مقصود میت کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے اسی غرض سے یہ فیل کرتے ہیں ولہذا اسے فاتحہ کا کھانا چہلم کی فاتحہ وغیرہ کہتے ہیں شاہ عبد العزیز صاحب تفسیر فتح العزیز میں فرماتے ہیں واری دست کے مردہ دری حالت مانند غری کے است کہ انتظار فریاد رسی می برد و صدقات و وہ ادغ و, و فاتح دیں وقت بسیار بکارے می آیق از کے توائف بنی آدم تا یک سال و وخصوص چلہ بعدری نو امداد کوشش تمام نماین یعنی والد ہے کہ مردہ اس حالت میں کسی ڈوبنے والے کی طرح فریاد رسی کا منتظر ہوتا ہے اور اس وقت میں صدقے دعائیں اور فاتحہ اسے بہت کام آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ مرنے سے ایک سال تک خصوصاً چالیسویں دن چالیس دن تک اسی طرح مدد پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یہ معمول ہے کہ پہلے سویم ہوتا ہے چالیسواں ہوتا ہے پھر جمعرات جمعرات کو فاتحہ ہوتی ہیں وقتاً فوقتاً بڑے چھوٹے ایام میں فاتحہ کی جاتی ہے اور اسی طریقے سے برسی منائی جاتی ہے عیصالِ ثواب کی کوششیں کی جاتی ہیں تو یہ عیسی ال ثواب وغیرہ کرنا یہ میت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے کہ اس کو ثواب کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے اب جہاں تک معاملہ کھانا پکانا وغیرہ کے اور گھر والوں کے کھانے میں ہیں فرماتے ہیں کہ اعلیٰ زد فرماتے ہیں اور شک نہیں کہ اس نیت سے جو کھانا پکایا جائے مستاثن ہے اور اہدت تحقیق صرف فقرہ ہی پر تصد میں ثواب نہیں بلکہ اغنیا بھی مور سے ثواب ہے حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فکلِ ذاتی کبھی دن رت بن اجر ہر تر جگر میں اجر ہے ہر تر جگر میں اجر ہے انسان تو انسان جانوروں کو کھلانے میں بھی اجر ہے گرمیوں میں پرندوں کو پانی سردیوں میں ان کو دانہ پانی وغیرہ دینا دانہ دینا یا کسی بھوکے کو سیراب کرنا اس میں دو اجر ہے تو کھانا کھلانا شیرنی منانا اور لوگوں کو اس میں توفتاً پیش کرنا اور کھلانا بلا شبہ یہ باعث اجر و ثواب ہے ایک حدیث بات مجھے یوں بھی یاد آتی ہے کہ اطموت و افش السلام وخلو بدار السلام اوکم کال علیہ السلات وسلام کہ کھانا کھلاؤ اور سلام پھیلاؤ کھانا کھلاؤ عطعم و تعام و اور سلام پھیلاؤ و بدار السلام اور دارُ السلام یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ او کم کال علیہ السلۃ تو یہ اجر میں سے ہیں یہ جو فیکلی ذاتی کب دن رت بطن یہ بخاری شریف کی حدیث ہے امام ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے تو کھانا آپ خود بھی کھا سکتے ہیں اپنے والد صاحب کی فاتحہ وغیرہ کے لیے جو آپ نے کیا ہے اور دیگر اغنیہ اور فقرا سبھی کو کھلا سکتے ہیں اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ صرف فقرا کو کھلایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ نفلی صدقہ ہے یہ ثواب کے لیے کھانا کھلایا جاتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم